پہلے وہ آیت پڑھ لیں سورت المائدہ آیت نمبر ایٹی نائن پھر اس کے کانٹیکس میں انشاءاللہ قسم اور منت اس کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں لیکن پہلے اس آیت کو کور کر لیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ کئی دفعہ یہ بات کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے ابتدائی سکیچ ہے وہ ہے سورت البر اور اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورت النساء اور سورت الماعدہ ہے لہذا سورت الماعدہ میں آپ شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ شریعت کے اقرامات جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے تو ایک اور شریعت کا حکم آ رہا ہے سورت الماعیدہ آیت نمبر ایٹی نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری لح فضول قسم کی جو قسمیں ہیں جو تکیہ کلام کے طور پر بولی جاتی ہیں ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا جیسا کہ عرب کے اندر یہ رواج آج موجود ہے کہ ولہ و اللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسی طرح ہے تو یہ تو لب قسم کی قسم اسی طریقے سے اردو میں بھی پنجابی میں بھی لوگ باندھوں کو عادت ہوتی ہے قسم خدا دی قسم خدا دی ہے گال ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قسموں پر تو جو ہے وہ کوئی مواغذہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو باقی انٹینشن کے ساتھ قسم کھائی جائے گی کسی مستقبل کے کام کے لیے تو پھر اگر وہ قسم توڑی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اب اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے ولا کی یووا کی زکم بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پرسش کرے گا کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھی ہے یہ لفظ ہے ایمان حمزہ کے اوپر یعنی الف کے اوپر ہے زبر ایک لفظ ہے ایمان ایمان تو ہم عقیبے اور نظریے کو کہتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے یہ امان ہے الف کے اوپر زبر ہے یالین یعنی حمزہ اور یا زبر کے ساتھ پکب فارت ہوشراتی مسا کی من او ما تو تریم نہ اگر کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے دس مساکین کو اوسط درجے کا جس طرح کے کھانا وہ خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے یہ نہیں ہے کہ خود اچھے درجے کا کھانا کھاتا ہے تو مسکینوں کو آپ جو ہے وہ مسور کی دال اس میں بھی دو یا تین جگ پانی ڈال کے تو دس مسکینوں کو فارغ کرتے ایسا نہیں جو وہ خود کھاتا ہے اور گھر والوں کو کھلاتا ہے اس طرح کا کھانا مساکین کو دس مساکین کو بٹھا کے جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے یہ ایک آپشن دی گئی ہے او یا کس او تحریر اباہ دوسرا کہا گیا کس کہ دس مساکین کو لباس لے کر دے دے ان کو کپڑا اوڑنے کا یعنی آج کا سمجھ لیں شلوار قمیض یا باہر کے کسی ملک میں ہے تو پینٹ شرٹ کہہ لیں جو پہننے کا کپڑا ہے وہ دس مساکین کو لے کر دے دیا جائے او یا پھر تحریر ابہ ایک غلام آزاد کر دیا جائے تو یہ تین میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے قسم کا کفارہ ان تین میں سے کوئی ایک کام ہے نمبر ایک یا تو دس مساکین کو کھانا کھلایا جائے نمبر دو یا دس مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا جو عموماً پہنا جاتا ہے وہ لے کر دے دیا جائے پورے سوٹ اور نمبر تین غلام آزاد کیا جائے اب ظاہر ہے یہ غلام والا معاملہ تو اب تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا ہے لہذا یہ آج کے دور کے اعتبار سے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب یہ تین آپشن ہیں چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا اتنا غریب آدمی ہے تو اس کے لیے پھر ہے سملم یا تو جو کوئی نہ پا سکے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز فسیام سلا ساتھی تو وہ تین دن کا روزہ رکھے گا لیکن یہ تین دن کا روزہ اس صورت میں رکھنا ہے اگر کوئی غریب بالکل مسکین قسم کا بندہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ جی میں کھانا نہیں کھلاتا تو تین دن کا روزہ رکھ لوں وہ تین آپشن ہی ہیں ان میں سے ہی کوئی لینا ہوگا یا تو در مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہوں گے یا غلام آزاد کرنا ہوگا اور اگر کسی میں ایسی فائنینشیل اس کی سیچویشن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کام کر سکے تو پھر وہ تین دن کے روزے رکھ سکتا ہے اس کی اجازت موجود ہے لیکن یہ آپشنل نہیں ہے کہ یا تین کام کر لیں یا تین روزے رکھ لیں نہیں کرنے انہی میں سے ہیں کام لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ تین دن کا روزہ رکھ لیں زادی کا کفارا تو ایمان یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا اذا حلف تم جب کہ تم حلفیہ طور پر قسم اٹھا لو اب اس سے بھی یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ قسم دل میں نہیں ہوگی بلکہ الل اعلام زبانیاں ہوگی کم از کم اپنے کان خود سنیں وقف ایمان اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی کذالک کا یوبین اللہ آیاتی ہی بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ کم تشکروں تاکہ تم اس کا شکر ادا کر اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے شریعت کی اقامات ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہے تو یہ ہوگی صورت الماعیدہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اب اس کے کانٹیکس میں ان شاء اللہ میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا اور یہ بڑی اہم اور اٹینٹو ہو کر سننے والی گفتگو ہے تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بھائیو دو ٹرم سمجھ لیجئے دو اصطلاحات نمبر ایک ایمان جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اتم اور نمبر دو نظر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منت منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایمان اور نظر اس کو تمام محدثین ایک ہی چیپٹر میں لے کر آتے ہیں مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھ لیں صحیح مسلم جامعہ تر مزید ابی دعود سنم نسائی ان تمام احادیث کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں آپ کو مکمل طور پر چیپٹر ملیں گے جن کا نام بھی یہی ہوگا کتاب المان ون نذور یہ چیپٹر ہے قتموں کا بیان اور منتیں ماننے کا بیان اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا چیپٹر اور ان کے اندر جو ہے سملیرٹی یہ موجود ہے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے پاس کے ساتھ نہیں ہے ماضی کے ساتھ نہ حال کے ساتھ مستقبل کے ساتھ ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کروں گا میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ نہیں کروں گا اور یہ دونوں چیزیں الحمدللہ عبادت کی ہی فارمس عیا کا نابدو و ایا کا نتئین کے اندر داخل ہے کیونکہ قسم بھی صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی اور منت بھی خالصتن اللہ کے لیے ہی مانی جائے گی تو جو چیزیں عبادت میں داخل ہیں وہ خالصتن اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں تو اب پہلی ٹرم کی طرف آئے ایمان جسے ہم کہتے ہیں قسم قسم یہ ہے کہ کوئی شخص دو شرائط کے ساتھ اگر بات کرے تو وہ قسم تصور ہوگی نمبر ایک کہ وہ اللہ کا نام اس میں لے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور نمبر دو زبان کے ساتھ وہ کہیں دل میں نہیں زبان کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا زبان سے کرے گا تو اس کو پتا چلے گا دوسرے بندے کو یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے یا کوئی شخص آپ سے قسم لیتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا اب یہ جو اس نے جملہ بولا یہ ہوگی اس کی حلفیہ قسم اللہ کی قسم میں آج کے بعد فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا اب اگر وہ اس شخص کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی قسم جائے گی ٹوٹ اور اس کو اس کا کفارہ پھر ادا کرنا ہوگا اور وہ کفارہ کیا ہے تین چیزیں ہیں یا دست مساکین کو کھانا کھلانا ہے جو ہم سورت المائدہ کی عید نمبر ایٹی نائن میں پڑھ چکے یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کو لباس لے کر دینا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر کوئی غریب آدمی ہے پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ تین روزے رکھے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے گھر ضرور آؤں گا اب کسی وجہ سے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کے گھر آنے سے محروم ہو جاتا ہے چاہے جان بوجھ کر ہوتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی قسم گئی ٹوٹ اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا تو یہاں یہ بات میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ مستقبل کے بارے میں قسم ہوتی ہے ماضی کے بارے میں نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام فلاں جگہ ہوا تھا تو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کا جھوٹ لکھا جائے گا یہ قسم کوئی نہیں ہوگی نہ ایسا کوئی کفارا ہوگا کسم یہ ہے کہ آپ نے حلف لیا ہے کہ یہ میں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا تو یہ ایسا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے وہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا کسی مسئلے میں کسی کے ہاتھ میں جھوٹی گواہی دے دی تو اب کفارہ کیا ہے کفارا توبا کیونکہ وہ ماضی کے بارے میں کھائیں گا مستقبل کے بارے میں اگر ہوگی حلفیہ کوئی بات تو وہ ہوگی قسم اور دوسری ٹرم ہے نذ جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر یہ بھی مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرا پناہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا لیکن اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں قسم کے لیے زبان سے ادا کرنا اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے اس کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں یہ آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے اپنے رب کے ساتھ کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا نا اپنے دل میں نیت ہوگی کافی ہے تو وہ نظر ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں اگر کام ہو گیا تو میں روزانہ سو رقت نوافل پڑھا کروں گا یا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بیٹے کو شفا دے دی تو میں اتنے مسکین کو کھانا کھلاؤں گا یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اب یہ دیکھیں گا گا گا ساری چیزیں فیوچر سے متعلق ہیں تو یہ ہو جائے گی منت اور نظر اور یہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی احادیث کی روشنی میں پاک تو خاموش ہے اس میں احادیث کی روشنی میں اس کا کفارہ بھی قسم والا ہی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں انشاءاللہ جب آئے گی تو بیان بھی کر دوں گا اب قسم کے احکام اور مسائل کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سات احادیث اس کے کانٹیکس میں ہیں اور پانچ احادیث منت کے کانٹیکس میں یہ ٹوٹل بارہ احادیث انشاءاللہ شاء آج بیان کریں گے اور آج کا درس ان مکمل ہو جائے گا تو یہ سات حدیث جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے جو مسائل بھی نکلتے جائیں گے انشاءاللہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھاؤ جس کو قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے اس حدیث کے کانٹیکٹ سے یہ بات پتا چل گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں اور اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قسم صرف اللہ تعالی کی اٹھائی جائے گی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ قسم ہی نہیں تصور ہوگی صرف اللہ کی قسم نہ رسولوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے نہ فرشتوں کی اٹھائی جا سکتی ہے بعض لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ فکی طور پر کلام کیا ہے کہ قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے یا ناجائز تو کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے تو اگر کوئی اللہ کی قسم کی بجائے قرآن کی قسم بھی اٹھا لے تو جائز ہے لیکن میرے نزدیک اس حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کی قسم اٹھانا بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا لہذا صرف اللہ ہی کی قسم اٹھانی چاہیے اور اللہ تعالی کی قسم اٹھانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی بھی سنت مبارکہ ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم بھی یاد فرمائی ہے اب میں یہ لفظ استعمال کروں قسم یاد فرمانا اور یہ احمد بلوی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا جہاں جہاں بھی قسمیں آئی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے کیونکہ قسم کھانا اب یہ کھانے کی سکھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جا یہ ایک نٹور ورڈ ہے اردو زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک پاکستان یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے اللہ کی قسم یاد اللہ نے فلاں چیز کی قسم یاد فرمائی یا قسم اٹھائی کسم کھائی تو یہ باریک بات ہے بل اپریشیٹیبل ہے ان کا یہ نقطہ جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سورت النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر خود قسم یاد فرمائی اپنی فلاح و ربی کا حق تہ حق کی منہ کام اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تصور نہ کر لے یہ منافقین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی صورت النساء میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی اور جب آپ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی حرج نہ پایا دل سے قبول کریں آپ کے فیصلے کو تب یہ مومن ہوں گے اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم یاد فرمائی اچھا. اب یہاں پر ایک میں کریٹیکل مسئلہ بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسمیں یاد فرمائی ہیں ہمیں تو کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں اٹھاتا ہے مثال کے طور پر والعصر زمانے کی قسم نل انسان الفی خس کہ بے شک انسان خسارے میں ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل چلتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا بیان آگے ہوا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی تو اس کے اندر امپلائڈ یہ ہے کہ زمانہ پیدا کرنے والے کی قسم ٹائم اینڈ سپیس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے تو اس میں امپلائڈ ہے زمانے کی عزت نہیں ہے بلکہ زمانے کو چلانے والے کی ایک تو یہ اس کی توجہ ہو سکتی ہے دوسری توجہ جو اس سے بھی بہتر ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی مخلوق میں سے بھی کسی چیز کی قسم یاد فرما سکتا ہے ہمیں اس نے منع کر دیا یہ جواب آپ زیادہ اپروپریٹ ہے اور یہ قسم کیوں یاد فرمائے گی کہ زمانہ گواہ ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے کیا مطلب کہ زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ نو علیہ السلام کے ساتھ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف اٹھتر بندے ایمان لے کر آئے وہ اٹھہتر بچائے گئے کشتی میں سوار کر کے باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے ان نلل انسان الفی زمانہ گواہ ہے کہ انسانیت ایز ہول گھاٹے میں ہے اٹھہتر بندے بچے ہزاروں لاکھوں غرق ہو گئے انسانیت گھاٹے میں زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام کے ساتھ صرف دو بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہ بچائی گئیں باقی ان کی ساری قوم پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کر دی گئی تو زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن زمانہ تو گزرتا آ رہا ہے نا وہ یہ وقت دیکھتا آ رہا ہے کہ سارے انسان ہی گھاٹے میں سوائے چند لوگوں کے زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ عیسی علیہ السلام پر صرف بارہ ہماری ایمان لے کر آئے زمانہ موسا علیہ السلام کے مخالفین کے ڈبوئے جانے پر بھی گواہ ہے تو زمانہ یہ منظر شروع سے دیکھتا آ رہا ہے وقت کہ انسان گھاٹے میں ادین اِلَّ آمن ہاں جو ایمان لے آئے نے نیک امال کیے صوب الحق اور حق بات کی لوگوں کو دعوت دی صوب صبر اور حق بات کی دعوت دیں گے تو مار اور پھینٹی تو لگے گی وت باد بل صبر اور پھر صبر کی بھی تلقین کرتے رہے یہ چار شرائط جن کے اندر موجود ہیں ان کے علاوہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے اور آج ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں آج بھی اگر چھ سے سات ارب انسان دنیا میں موجود ہیں تو ان میں سے ساڑھے چار ارب کے قریب غیر مسلم ہیں اور مسلمان بھی جو ڈیڑھ ارب ہیں ان کے عقائد و نظریات بھی آپ کے سامنے ہیں باللہ تعالی اسی طریقے سے سورہ جو ہے وتیم اس کے اندر بھی قسمیں یاد فرمائی گئیں وتین و زیتون متور سین و حاضل چار قسمیں اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم یاد فرماتا ہے اور اس میں کیا امپلائڈ ہے وقتین انجیر کی قسم انجیر کے باغات تھے جہاں پر نوح علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے بس زیتون اور زیتون کی قسم زیتون کے درخت اور جھاڑیاں اس پہاڑی پر اگی ہوئی تھی جو گلیلی جھیل کے کنارے تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام واس فرمایا کرتے تھے توری سینی اور تور پہاڑ کی قسم جہاں پر موس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام بخشا اور ان کو تو عطا فرمائی وہ ہار البار اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید دل ولی اللہ شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا یہ چار بھی پیچھے بیسیکلی ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور پھر ان چار قسموں کے بعد مختلف علیہ کیا ہے لقد خلط الانسان فی اپنی افغانی کہ ہوئی بے شک ہم نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا یہ چار ہستیاں بھی تو گواہ ہیں یہ بھی تو انسانوں میں سے ہی تھے نوم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اوسا علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں ہستیاں اس بات پر گواہ ہیں ان کا کردار ان کا کریکٹر ان کے اعمال ان کے اخلاقیات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اعلی تخلیق پر پیدا فرمایا دوسری حدیث جو قسم کے کانٹیکسٹ میں, میں میں نے بیان کرنی تھی وہ جامعہ ترمزی اور سلم نبی دعود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا ولے باللہ تعالی اب یہ شرک اس درجے کا نہیں ہوگا کہ جس کو ہم شرک اکبر کہیں یہ شرک اصغر ہے جیسا کہ ریاکاری کے بارے میں آیا مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے جس نے کسی شخص کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا اب وہ صدقہ نماز یا روزہ یہ تمام چیزیں کر رہا تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خوش ہو جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں ٹائلز لکھواتے ہیں اور پھر اتنی بڑی وہ نیم پلیٹ لگ جاتی ہے کہ یہ ٹائلیں اور وزوفانہ فلاں بندے نے بنوایا فلاں چودھری صاحب نے فلاں ملک صاحب نے فلاں مرزا صاحب نے لکھا ہوتا ہے اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں نیشتان کے لیے کام کیا کیا اس نے اللہ کے لیے وہ اپنے کو میں یہی سمجھتا تھا چلو اللہ تعالی کو بھی پورا کر لیں گے اور عوام میں بھی اپنا جو ہے وہ عوام پہ بھی اپنی دھاک بیٹھ جائے گی تو یہ چیزیں اس نے مکس کر اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک باریک شرک شرک خفی ہے یہ شرک جلی نہیں جس کے بارے میں وہ آیات ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا یہ اس کانٹیکس میں نہیں آتا یہ شیر خفی ہے اس کی ایک سمجھیں کہ بالکل باریک سا شیر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھانا حتیہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کعبے کی قسم تو یہ بھی شیر خفی ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو سیاب کرام مردوان کھایا کرتے ہیں اسی طریقے سے سورت و جاسیہ میں بھی آیت ہے افرائی تن خدا الا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے اس کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا میرا خیال ہے شاید ہی کو مسلمان ہو جو اس سے محفوظ ہو ایک بندہ اگر فجر کی نماز میں اپنے بسترے کو آج کل کی سردیوں میں نہیں چھوڑتا تو اپنے نفس کی پیروی کر رہے اللہ کے حکم پر وہ نہیں اٹھ رہا تو کسی درجے میں تو اس نے اپنے نفس کو اپنا اللہ بنا لیا لیکن یہ بھی چیز شیر اصغر میں ہی لائی کرے گی اس کو شیر اکبر نہیں کرے کیونکہ بعد لوگ جو ہے وہ توحید کے معاملے میں بھی پھر غلو کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی پھر ایکزریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر بیان کر دو تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعد میں مجھے پتا چل جائے کہ زیادہ بہتری اس بات میں ہے جو اس قسم اٹھانے کے خلاف والی بات ہے تو میں اپنی قسم بھی توڑ دوں گا اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا اور بہتر چیز کو اختیار کر لوں گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا بھی چوتھی ادیس صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے چھاپ سنبھایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی قسم اٹھائے اور پھر وہ دیکھے کہ بہتری دوسری طرف تھی تو وہ اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفار ادا کرے پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا اس قسم پر اسرار کرنا جو تمہارے گھر والوں کے سے متعلق ہو یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم قسم توڑ کر اس کا کفارا ادا کر دو یعنی قسم توڑنا چھوٹا گناہ ہے لیکن کسی بندے کا اس بات پر قسم کھا لینا اپنے گھر والوں کے معاملے میں مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے میں آج کے بعد سے اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا تو اس سے نقصان ہی ہوگا فائدہ تو نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے رشتے داریوں میں بعض کر بہن سے بعض کر لوگ والد اور والدہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے وہ چھوٹا گناہ ہے کہ تم قسم اٹھا کر توڑ دو تو. فوراً قسم توڑی جائے اور اس چیز کو اختیار کیا جائے چھٹی حدیث صحیح مسلم کی یہ بہت کریٹیکل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کا وہی معنی معتبر تصور ہوگا جو معنی جو مفہوم اور مطلب آپ سے قسم طلب کرنے والا لے رہا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے باغ میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ کے کسی ایک درخت سے وہ پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے باغ کا مالک اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس دفعہ تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا اب یہ یہاں نہیں آؤں گا اس کا مطلب مالک نے کیا لیا ہے کہ اس باغ میں نہیں آئے گا یہی لیے نا لیکن وہ چند دن بعد پھر کود کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور کسی اور درخت سے درخت سے پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے اور مالک گاگے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تو قسم کھائی تھی تو وہ کہ نہیں میں نے تو قسم کھائی تھی اس درخت کے لیے اس درخت کے لیے نہیں کھائی تھی یہ توریہ کرتے ہیں یہ اکثر مولوی بھی بہت کرتے ہیں کئی ایسے مولوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جب دین کو نہ ملنا ہو تو انہوں نے ایک عالم جاننے والے میں ان کا نام نہیں لیتا تو وہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں انہوں نے اپنے کمرے کا نام ہی رکھا ہوا لاہور اب لاہور کی مسافت فیصلہ باد سے کوئی ڈھائی تین گھنٹے تو جب کسی سے نہ ملنا ہو تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو وہ لاہور گیا ہوا ہے اب یہ توریا کرنا اس طریقے سے تو یہ اس قسم کی جو چکر بادی ہے بیسیکلی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے نبی تو اپنی امت میں سب سے بڑا انٹلیکچل ہوتا ہے اب اس حدیث کو سمجھے صحیح مسلم کی قسم کا وہی مقوم عتبر ہے جس پر قسم طلب کرنے والا تمہیں سچا جان رہا ہے اب اس کو تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس باغ میں نہیں اب دوبارہ آؤں گا اور آپ اپنے ذہن میں کہہ رہے ہیں اس درخت پہ نہیں آؤں گا ادھر کسی اور درخت پہ آ جاؤں گا تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی ساتویں حدیث صحیح بخاری میں ہے اب معاشہ ندی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے کانٹیکس میں شاد فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا لا کم اللہ بلبی ایمان کم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لب قسموں کے بارے میں تمہاری پرسش نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا یہ عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کے تک یا کلام یہی تھا ول آج بھی آپ عرب میں اگر چلے جائیں تو وہ و سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ ظاہر رہ ہے کہ وہ قسم ہوتی بھی نہیں مستقبل کے بارے میں تو ہوتی نہیں ہے یا اس طریقے سے اگر تم مستقبل کے بارے میں بھی کسم اس طرح کھا لیتا ہے وہ کام میں کروں گا اب ہے تو مستقبل کے بارے میں لیکن اگر یہ تکیہ کلام کے طور پر ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کوئی کر رہا ہوگا سامنے والا اس کا مفہوم بہت بھر لیا جائے گا نا وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ یہ قسم اٹھا رہا ہے جب تک کہ وہ طلب نہ کر لے گے آپ یہاں قسم اٹھاؤ گے آپ یہ کام کرو گے تو ایک بندہ ویسے کہہ رہے ہے اللہ میں یہ کام کروں گا تو چاہے مستقبل کے بارے میں بھی ہو تو یہ لو قسم ہوگی اسی قسم تصبر نہیں کی جائے گی البتہ اگر کوئی طلب کر لے آپ سے کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے تو پھر وہ قسم جو ہے وہ تصور ہوگی تو یہاں پر وہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تھوڑی کھول کر کہ مستقبل کے بارے میں قسم تصور ہوگی ماضی کے بارے میں نہیں ہوگی یہ اکثر اوقات مجھے لوگ فون کرتے ہیں جی فلاں جگہ ہمیں قسم اٹھانی پڑی تو جھوٹی قسم اٹھا دی میں نے کسی معاملے کے اندر تو اب بتائیے میں کیا کروں تو توبہ سے کفارہ کوئی نہیں ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں کہ اللہ کی قسم فلاں منہ نے یہ کام نہیں کیا اور اس کو پتا تھا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے اور جب اس کو قسم کے لیے بلایا گیا تو اس نے ماضی کے اس واقعے کے بارے میں جھوٹ بول دیا تو یہ جھوٹ تصور کیا جائے گا اس کا کفارہ نہیں ہوگا لیکن توبہ ہوگی بہت بڑا گنا ہوگا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ تو فراڈ ہے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات کسی مقدمے وغیرہ میں قرآن پال بھی لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دیں تو یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے ظاہر ہے کہ اب ایک بندے کو آپ کے بارے میں اعتماد ہی اسی صورت میں آئے گا کہ آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں اس کو تو اس طریقے سے اگر قرآن پاک پر حلف ڈیمانڈ کیا جائے یا مسجد میں جا کے تو یہ کر لینا چاہیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ائمہ البیت میں سے ہے ایک واقعہ میں نے پڑھا اس کی صدق مجھے نہیں پتا لیکن یہ بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے یہ بات اس کا جو تھیم ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کسی نے پانچ دینار جو ہے وہ ادھار دینا تھا تو وہ اسے ادھار مانگتے رہے مانگتے رہے ایک وقت آیا اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ادھار جو میں نے آپ سے لیا تھا نہیں دوں گا کیونکہ میں نے لیا ہی نہیں آپ سے اگر آپ سچے ہیں تو آپ عدالت میں جا کے اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میں نے آپ سے پانچ سکے لیے ہیں سونے کے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلو مجھے تو وہ عدالت میں پیش ہوئے قاضی کے سامنے تو وہاں امام جابر صابق رحمتہ اللہ علیہ جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور سیدنا حسین کے پڑ پوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے پانچ سونے کے سکے لیے تو قاضی بڑا حیران ہوا کہ آپ لوگ تو اتنا صدقہ اور کرنے والے لوگ ہیں اور پانچ سکوں کے پیچھے قسم اٹھا دی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سکے میں نے اسے لینے نہیں ہے میں نے اس کو معاف اللہ کے لیے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میری وجہ سے حرام کھا لے اگر صرف میری قسم اٹھانے کی وجہ سے یہ بات سے باز آ جاتا ہے اور حرام کھانے سے باز آ جاتا ہے تو مجھے قسم اٹھانے میں کوئی آر نہیں ہے میں نے قسم اٹھا لی کہ اس کو تو حرام سے بچا لیا میں نے تو اس طریقے سے بعض اوقات اگر قسم کے لیے یا کسی جگہ معاملے میں طلب کیا جائے اور کوئی کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کی اور آپ کو کانفیڈنٹ ہے آپ کے آپ کی بات ٹھیک ہے آپ سچ بول رہے ہیں تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم دینے میں کوئی حق نہیں ہے آ گی جناب آخری حصے کی طرف آج کی گفتگو کے سات آٹھ منٹ رہ گئے ہیں شاید پانچ آٹھ منٹ اوپر ہو جائے لیکن یہ گفتگو آج ہی اس کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے وہ دوسرا حصہ ہے نظر سے متعلق جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر منت ماننا مان. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اب یہ دل میں بھی کرنا کافی یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو میں روزانہ دو رقت نفل پڑا کروں گا یا میں ہزار رقد نوافل پڑوں گا یا اتنا مال خیرات کر دوں گا اس قسم کی کو قسم تو اس منت مان لے اس کانٹیکس میں پانچ صحیح حدیث ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق لے حدیث ہے جو یہ سارے فلسفے کو کلیئر کر دے گے بڑی حرام کون حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مت مانو نظر مت مانو نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کے ذریعے کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے اب اس سے نار ہے ایک بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی دے گی اللہ کی راہ میں دوں گا اس کا کام ہو گیا تو بائی چانس ہی ہو گیا نہیں ہو رہا تو نہیں ہوگا تقدیر کے معاملات کو یہ چیز نہیں کر سکتی نظر اور منت ہاں سب کے کا معاملہ ڈفرنٹ ہے وہ انشاءاللہ میں اس کے ساتھ بیان کر گا اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا یہ قسم آپ نے پہلے ہی شرط لگا لی کہ کام کرے گا تو تو یہ ویسے ہی بڑی نٹوری چیز لگتی ہے اسی لیے اسلام میں اس کو ڈسکریج کیا گیا اب دیکھیں آپ سم نے من اب نظر مت مانو اس کے ذریعے تقدیر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا البتہ کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے ہاں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کی ارام میں خیرات کرتے ہیں اور پھر آپ یہ اللہ تعالی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ایرام میں خرچ کیا پہلے خرچ کیا اب اس نیک عمل کے وسیلے سے اس کی برکت سے تو میری فلاں پریشانی دور کرتے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور پریکٹیکلی لوگوں نے اس کو الحمدللہ دیکھا بھی ہے اس کی برکات ظاہر بھی ہوئی ہے لوگوں پر سب سے بڑی قسم صدے کی ہے عقیقہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچے کی پیدائش کے اوپر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہانا اور جامعہ سن نبی اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ ساتویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرو ایک چیز اس کا نام رکھو دوسری چیز اور تیسری چیز اس کے سر کے بال جو ہے وہ منڈواؤ اس سے گندگی دور کرو اور ترم میں آگ الفاظ ہیں کہ دو بکرے لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے اور ایک بکرا لڑکی کی طرف سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں نر اور مادہ کا بھی کوئی نہیں بکریاں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن پورے دو جانور دینے ہیں یہ جو قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں گائے کے اندر وہ کوئی ثابت نہیں ہے دین میں ایکشن ہے اور میں نے قربانی کے مسائل پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی تھی مترا نمبر باون کے نام سے اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے قربانی کے صحیح احکام اور صحیح مسائل کے نام سے تو صدقہ بھی جو ہے وہ مصیبت کو ٹالتا ہے عقیقہ صدقے کی ہی ایک قسم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں صدقے کی مختلف فارمز بتائی گئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عموماً صدقہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مال اللہ دلہ میں خرچ کیا جائے تو وہی صدقہ ہے یہ ایک اس کی قسم ہے صرف بخاری اور مسلم میں جو دس بڑی بڑی قسمیں آئی ہیں میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں ابھی ٹائم نہیں کہ میں وہ احادیث بیان کروں اور یہ ساری بخاری اور مسلم میں اس سے باہر کوئی نہیں نمبر ایک ادل کے ساتھ فیصلہ کرنا آپ کو منصف بنایا گیا کہ بھائی اب ہم دونوں کی بات سنیں اور بتائیں کون ہاتھ پر ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا فرمایا یہ صدقہ ہے نمبر دو سواری میں کسی سوار کی مدد کرنا کوئی بوڑھا آدمی ہے سواری پہ نہیں چڑھ سک رہا آپ اس کو چڑھا دیتے ہیں یا اس کا سامان اٹھا کر گاڑی کے اوپر رکھوا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے نمبر تین راستے سے کسی تکلیف دیشے کو دور کر دینا جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہو یہ بھی صدقہ ہے نمبر چار کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا مسکرا کر اس کو ڈیل کرنا یہ بھی صدقہ ہے نمبر پانچ نماز کی طرف قدم بڑھانا یعنی پیدل چڑھ کر جانا ہر قدم یہ ایک صدقہ ہے نمبر چھ نیکی کا حکم دینا کسی کو نیک بات بتا دینا اچھی یہ بھی صدقہ ہے نمبر سات برائی سے روکنا نمبر آٹھ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا استفیل اللہ کہنا یہ تمام تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سب کا اور یہ ساری کی ساری چیزیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں باہر سے میں بیان نہیں کر رہا نویں فارم آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر پیسہ لگانا مال لگانا اور اپنے اہل و ویال اور گھر والوں پر خرچ کرنا اور ایون یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا جو پیورلی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حیوانی ایک قسم کی انسٹنکٹ ہے انسان کی شہبت پوری کرنا اپنی بیوی کے ساتھ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ یہ اسلام کا فلسفہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ اسلام کا فلسفہ اور دسویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص درخت اگاتا ہے اور اس درخت سے پرندے اور عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے تو اسی فارم میں جتنی چیزیں مسجدوں میں قالین بچھوا دینا مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دینا مسجد میں پیسہ لگا دینا کسی پبلک پلیس کے اوپر کوئی کنواں کھدوا دینا یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں پبلک ویلفیئر کے کام کرنا یہ سارے کے سارے صدقہ اور نیکی تصور ہوں گے لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے ورنہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مدر ٹریسا اس کو نوبیل پرائز ملا ہوا ہے ہیومینٹی کا لیکن کرسچن تھی کسی کا اگر عقیدہ درست نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا تو اس کے کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی ہوتے اگر اللہ ہی کو نہ پہچانا تو اللہ کے لیے جتنا مرضی صدقہ کا خراب کیا سب فرا تو یہ نیک امال تبسل کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور میں نے وسیلہ اور تبسل کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 43 کے نام سے سنت پاک پر اس میں میں نے سب کے کو بھی ایک فارم بتایا نیک امال کو یہ بھی وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو مصیبتیں ٹلتی ہیں اور اس میں بڑی مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی جو ہماری اسکول کی اردو کی کتاب میں بھی تھی غار کا پتھر کہ تین لوگ بنی اسرائیل میں پھنس گئے تھے کسی غار کے اندر آگے سے پتھر نے اس کا منہ بند کر دیا تو تینوں نے اپنے امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ مصیبت ٹال دی دوسری حدیث نظر اور منت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاف کی نظر مانے تو اس کو پورا کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو پورا مت کرے اور صحیح مسلم میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی منت بھی پوری بات کرو اور وہ منت بھی پوری بات کرو جو تمہارے بس سے باہر ہے اب کوئی اس شخص اپنے اوپر اتنی بڑی مصیبت منت کی شکل میں داخل کر لیتا ہے کہ میں روزانہ ہزار ہے نوافل پڑھوں گا اب بعد میں اس کو اندازہ ہو گیا تو بڑا مشکل کام ہے تو یہ تو میرے بس سے باہر ہے تو اس قسم کی منت کو بھی پورا مت کیا جائے تو دو قسم کی منتیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو یا بس سے باہر ہو جائے یا اتنے لاکھ روپئے میں فراد کروں گا اور بعد میں اس کو اندازہ ہو کہ میں تو یہ دے دیا تو خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ بھی ایکشن تیسری <تصفح> حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے اور یہ بھی اسلام کا فلسفہ کلیئر کرے گی اس کانٹیکس میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفیا کا جو غلط نظریہ ہے ایگزیجریشن دین کے معاملے میں اس کے اوپر یہ بڑی کاری ضرب ہے بہت کاری سرب کہ ایک بوڑھا شخص دو بیٹوں کے سہارے حج کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وایو اس کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل سفر کرے گا حج کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا وہ ذرا جملہ سن لیں آپ نے فرمایا اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاد ہے کہ تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالو اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اس منت سے بھی بیزار ہے دونوں سے بیزار ہے اس قسم کی مصیبت اپنے گلے میں تم نے ڈال دی اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو کہ سواری پر سوار ہو جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> اب یہ کہنا جی کہ فلام بندے نے نچ کے مرشد منایا نا بابا بلے جہاں نے نچ کے مرشد منایا فلاح مندا جی وہ جب یہ کہ جی خواجہ فرید الدین گنجے شکر جب لاہور میں آتے تھے تو باہر سے جوتیاں اتار کر تو پیدل علی بن عثمان اجویری کے مزار پر جایا کرتے تھے یہ اس قسم کی باتیں کتنی مشہور ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں وسلم کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ وہ ہٹ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے حضور یہ کام نہیں کرنے دے رہے اور فرمایا اللہ تم سے بھی بری ہے اور تمہاری منت سے بھی بری ہے جو تم نے اپنے اوپر یہ مصیبت خود سے ڈال دی اور حکم فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ لہذا وہی بات میں جو اکثر بتاتا ہوں اب اس کو آپ سامنے رکھیں اور وہ ابو بکر شبلی جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں وہ کہتے ہیں تیس سال تک میں نے اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا تاکہ میں رات کو جا کر عبادت کر سکوں اللہ کو خوش کر سکوں پھر اس کے بعد مجھے عادت ہی پڑ گئی مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تو آنکھیں ختم ہو گئی نیند کہاں سے آنے کی اب یہ دیکھ لیں بالکل سیملٹینس کنٹراسٹ اور وہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق نے حدیث ہے میں نے پہلے بھی, بھی بیان کی تو تین لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ جو گفتگو کی زوجہ مترما کے ساتھ تو اس کے بعد انہوں نے ڈی کیا ایک نے کہا کہ میں روزانہ نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں نے نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا خواب رکھنے والا ہوں لیکن میں نماز پڑھتا بھی ہوں نفلی نماز رات کو سوتا بھی ہوں اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے نکاح کیے ہے ان نکاح سن نتیفبان سن نتیف علیہ سمنی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ گیا تو اب یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گا وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ بیٹھا ہوا ہے اس قسم کی ایکزیجویشن کر کے ولے آب اللہ تعالیٰ چوتھی حدیث صحیح مسلم کی وہ ہے نظر کا کفارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ نظر کا کفارہ یعنی منت کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم سن چکے تین چیزیں ہیں یا دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا دس مساکین کو کپڑے لے کر دینے ہیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تیسری جو آپشن ہے اس میں وہ ہے آ... غلام کو آزاد کرتے ہیں تو یہ تین ان تینوں میں سے کوئی کام اور یہ تینوں بیک بد کوئی کام کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ معاملات کوئی نہیں کر سکتا غریب آدمی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تین روزے رکھ لیں تو وہ نظر کا بھی کفارہ اور مدت کا بھی کفارہ بلکہ سنن نسائی میں یہ صحیح مسلم کی حدیث مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہے یہ کنکلوڈنگ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت کی دو قسمیں پہلی قسم ہے کہ اللہ کی اطاط میں نظر مانی جائے تو وہ اللہ کے لیے ہے اسے پورا کرو دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی جائے وہ شیطان کے لیے ہے اس کو مت پورا کرو حض مثلاً اب اس کی مثالیں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر میں درجنوں کے حساب سے دی جا سکتی ہیں کہ شیطان کے لیے کون سی منتیں مانی جا رہی ہیں مثال کے طور پر یہ اگلے دن بھی ٹی وی میں خبر آئی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنا بیٹا جبہ کر دوں گا اس کے پیر صاحب نے اس کو کہا تھا وہ شکر ہے کہ اینڈ ٹائم پہ پکڑا جا تو اس قسم کی نظر کو پورا کرنا یہ حرام ہے یہ شیطانی نظر ہے اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا تو پانچ سال تک اس کے بال نہیں کٹواؤں گا حالانکہ ہم سن چکے کہ آپ صلی اللہ میں ساتویں دن کے بال کاٹنے منڈانا ہے پانچ سال تک نہیں منڈاؤں گا ایک چٹیا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چٹیا پھر شادی شہید کے دربار پہ جا کے صاف کروائیں گے وہاں جا کے جناب وہ بکرا بھی دیں گے تو اس قسم کی منت اس کا نہ پورا کرنا وہ واجب ہے پورا کرنا تو حرام ہو جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ایک اور منت بھی مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا دیا تو میں اتنے گھروں سے بھیک مانگ کے اللہ گی راہ میں نیاز دوں گا تو ایسی منت مانگنا بھی حرام ہو اسی طریقے سے بعد لوگ یہ بھی منت مانتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالی نے دو یا تین بیٹے دیے تو ایک بیٹا جو ہے وہ شاہ دولہ ولی کے دربار پہ جا کے میں چڑھا دوں گا وہ شاہد اللہ کی چوئیاں جو یہاں پہ پھرتی ہیں گجرات میں اسی طریقے سے لاہور کے اندر ہمارے شہر میں جو پنجاب کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پر یہ لوگوں نے اکثر منت مانی ہوتی ہے کہ گیارہویں کے اوپر جو ہے وہ اپنی بحثوں کا سارا دودھ جا کر وہ علی گن عثمان اجویری صاحب کے مزاج کے اوپر دے دیتے ہیں گیارہویں کا اور ان کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دودھ نہ دیا تو ہماری بہنیں دودھ دینا بند کر دیں اللہ تو ان پوچھیں کہ انگریزوں کی بحثیں اور آسٹریلین جو گائے ہیں جو اتنا زیادہ دودھ دیتی ہیں وہاں کو تھا مزار بنا ہوا ہے جس کے اوپر وہ لے کے جاتے ہیں وہ ہماری بہنوں سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہیں تو جب کسی کی مت ماری جائے ڈیڑھ الٹا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اسی طریقے سے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پر جا کر اتنی دے دوں گا میں کھڑی شریف جا کر دیکھ دوں گا میں لال شباز کلندر کے مزار کے اوپر جا کر دیکھ دوں گا یہ اس طرح کی تمام منتیں ماننا یہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان بزرگوں کے نام کی منت پہ مان رہے ہیں ظاہر اللہ کے نام کی دے رہے ہیں لیکن وہاں کیوں دیتے ہیں یہاں پر دیں یہاں پر غریب نہیں موجود تو اس چیز کو خاص کر لینا بیسیکلی اس کی وہ ہے اسی کانٹیکس میں یہ آخری حدیث ہے جو نظر کے کانٹیکس میں میں نے بیان کرنی ہے پانچویں حدیث جو سنبی داؤد میں ہے اسی منت اور نظر اور قسم والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار تین سو تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں مقام بوانا پر جا کر مقام بوانا ایک بوانا جگہ تھی وہاں پر جا کر اونٹ جمع کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو سوال کیے پہلا سوال کیا کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں جہاں پر جہلیت میں کسی بھ کی پرستش کی جاتی تھی یعنی پہلے بھی کی جاتی تھی اب کی نہیں بات ہو رہی کسی بھی زمانے میں وہاں پر غلط کام ہوتا تھا یہ نہ ہو کہ ان کے ماننے والے کہیں کہ یہی وہی دوبارہ ان بزرگوں بھی یاد تازہ ہو رہی ہے ایسا تو نہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا دوسرا سوال کیا کہ وہاں پر کوئی زمانہ جہلیت میں کوئی عید یا کوئی میلہ یا اس قسم کی سرمنی تو نہیں منائی جاتی تھی آج کل نہیں پہلے بھی تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو اور پھر فرمایا کہ ہاں اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا کوئی ضروری نہیں اور نہ ہی اس شے کا پورا کرنا کہ جس کی ملکیت ہی انسان کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی اپنے وہ جس طرح لوگ یہ شعر و شاعری میں بات کر دیتے ہیں میں لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا یہ کر دوں گا اب یہ منت اس قسم کی کو مانتا ہے تو ظاہر ہے وہ پوری تو کر ہی نہیں سکتا تو کفارہ ادا کرے گا تو اس حدیث سے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تھیم پتا چل گئی کہ اسلام کی تھیم کیا ہے توحید کے معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی منع کیا ہے جہاں پر خلاف شرح کام ہوتے ہوں تو آپ کس کو نہیں پتا ان درباروں پر خلافی شرح کام ہو رہے ہیں یا نہیں خود بریلوی میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا مجھے پتا ہے کہ بریلوی مکبہ فکر کے بڑے بڑے علماء خود کنڈیم کرتے ہیں ان میلوں کو ہمارے جیل شہر میں بھی جو میلہ لگتا ہے یہ سلمان پارس علماء کنڈیم کرتے ہیں لیکن یہ سے ایک لابی بن چکی ہوئی ہے کہ جو اس وقت ان سے چھٹکارا ناممکن ہو چکا ہے تو خود ان میلے ٹھیلوں کے وہ بریلوی مکبہ فکر کے علما کے خلاف ہیں. اور چند ایک پھر بیچ میں ہے ایسے جو روٹی کے چکر میں جو ہے وہ پشپنائی بھی کرتے ہیں مگر اوور اگر احمد اب صاحب کی آپ تعلیمات پڑھ کے دیکھیں تو ان چیزوں کے خلاف تھے تو اسلام کی تھیم پتہ چل جاتی ہے تو میرے نزدیک جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر تو جانا ہی نہیں چاہیے صحیح مسلم میں عزیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تین کاموں سے قبر کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا دونوں طریقوں سے منع ہے اب جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے تو اسی کانٹیکس میں, میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے اور گیارہ منٹ کا مسئلہ نمبر تریسٹھ کے نام سے گیارہ اور بارہ ربیع الابل کی درمیانی رات پچھلے سال چودہ سو تینتیس میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں اس میں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی ہیں کہ قبروں کے معاملے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کتنی ٹینشن تھی کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے امت میں گمراہ پھیلے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی اس کو منع کر رہے تھے یہاں پر میں صرف ایک حدیثی بیان کر دیتا ہوں اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ اپنے کجاو مت کسو سفر اختیار نہ کرو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی حیثیت سے یہ تصور کرتے ہوئے کہ فلاں جگہ میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا سوائے تین مسجدوں کے ویسے تو سفر کر سکتے ہیں کوئی علم دین حاصل کرنے کے لئے اپنے معاش کے لیے کرے لیکن ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے تین مسجدوں کے علاوہ سفر مت کرو پہلا مسجد الحرام بیت النشریف دوسرا مسجد نفری اور تیسرا بیت المقدس یعنی مسجد اقسا یہ بخاری اور مسلم ہے اور اس کی ایکسپلینیشن صحابہ کا فہم وہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے اس پنفلیٹ میں لکھی ہیں جس کا نام ہی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں ریسرچ پیپر نمبر ون سنت پارک ڈاٹ کام پر صرف چار سفوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جو نصیحتیں کی اس میں میں نے یہ سنن نسائی کی حدیث لکھی ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کوہ تور پہاڑ پر گیا وہاں پر میری ملاقات سابقہ یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی نہیں ہے آپ کا زمانہ پایا ہے لیکن اس وقت وہ کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے کا بن احبار تابعی رحمۃ اللہ علیہ تو ان سے ملاقات ہوئی سیدنا ابو نامہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہم پورا دن کوہ تور پر رہے تور پہاڑ پر وہ مجھے تورات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے رہے اور میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث سناتا رہا جب میں واپس آیا تو میری ملاقات ابو بسرا غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ ابو رہرا کہاں سے آ رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں کو پہاڑ پر گیا تھا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم ٹور پر جانے سے پہلے مجھے پوچھ لیتے تو تم کبھی بھی ٹور پر نہ جاتے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر نہ کرو ایکسٹرا آرڈنری سواب کی نیت اللہ اکبر کبیرا حالانکہ کوئی عام پہاڑ نہیں قرآن پاک میں پوری سورت ہے تور. اس کا پہاڑ کی اللہ نے یاد فرمائی ہے وَكِتَابِ اس پہاڑ کا کیا مقام ہوگا ہمارے یہ علی بن عثمان ہجویری داتا دربار جس کو کہتے ہیں یا مین الدین چشتی صاحب کے دربار یا شیخ ابد القاعد صاحب کے دربار سے تو بہت زیادہ مقام ہے اس کا لیکن ابو بسرا نے کہا اے ابو برا تم نے اگر مجھے پہلے مل لیتے تو یہ کام میں تمہیں نہ کرنے دیتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا ثواب کی نیت سے سفر سے میں فرمائی ہے حضرت ابو ابرا خموش ہو گئے سیابیت تھے نا خموش ہو گئے بات سمجھ آ گئی تو یہ بات سمجھے کہ اسلام کی تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا ورنہ صحیح مسلم ہے تو عدیث ہے کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. قبروں پر جانے کا حکم ہے عورتوں کو بھی مرد کو بھی دونوں کو اجازت ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ نہ جائیں کبھی کبھار جائیں وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم سے جامع تر سے اس لیکچر میں بدت بیان کیا ہے لیکن مزاروں پہ جانے کا نہیں یہ مزار خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنائے گئے آپ نے منع فرمایا تھا یہ کام نہیں کرنے قبروں کو پکا نہیں کرنا عمارت نہیں بنانی مجاور بن کے نہیں بیٹھنا اب اس نافرم تو اب یہ سوال ہی غلط ہے جی بتائیں جی مزاروں پر جانا جائز ہے نہ جائز تو یہ سوال ہی غلط ہے یہ سوال بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بند بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ یہ سینما بنانا جائز ہے نا جائز تو یہ کام ہی غلط ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی کہ نہیں اسلامی فلموں کے لیے سینما بنایا صرف یہ پاسبل ہے یہ بات تو یہ مزار بنانا ہی غلط ہے سینما بنانا ہی غلط ہے قبروں پر جانا اس کا حکم ہے لیکن مزرات کی کوئی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور جذبات میں اگر کوئی میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق فرمائے کا